أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فأعوذ بالله سميل علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة وقال في موضع آخر وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين معزز اسلامی بھائیو بزرگوں اور دوستو آج جمعہ کا دن بھی ہے اور اتفاق سے آج عید بھی ہے دو دو خوشیاں جمع ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں ایک خوشی تو عید کے دن جب وہ افطار کرتا ہے روزہ توڑتا ہے اور دوسری خوشی اس دن ہوگی جس دن وہ اللہ رب العامن سے ملاقات کرے گا خوشی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس مناسبت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے اس کی تکبیر کرتا ہے اس کی بڑائی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کیونکہ ہماری عید بھی عبادت ہے اور اس طریقے سے اس میں اللہ کی تصویر ہے تحمید ہے بڑائی ہے بزرگی ہے اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی ہے احسان سلوک ہے جتنے بھی عمارے صالح ہیں ان تمام چیزیں عید کے اندر پائی جاتی ہیں تو خوشی میں بھی ایک بندے مومن اللہ رب العالمین کو یاد رکھتا ہے اللہ رب العالمین کے احسانات کو سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر کیا کیا احسانات کیے ہیں خوشی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان بے قابو ہو جائے ایسی چیزیں کرنا شروع کر دے جن کا تعلق قرآن و حدیث سے نہ ہو دین اسلام سے نہ ہو یہ ہمیں اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ جد کر کے جب مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں عید اور تیوہار منا رہے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس کے بدلے دو عیدیں دی ہیں ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے دونوں عید کے اندر غریبوں کے ساتھ ہمدردی ہے اللہ کی بڑائی ہے اللہ کی عبادت ہے تصویر و تہمید ہے نماز ادا کی جاتی ہے جو کہ توحید کے بعد سب سے اہم عبادت ہے تو یہ ہماری عید بھی اللہ کے ذکر سے معمور رہتی ہے اللہ رب العالمین کی بڑائی سے آباد رہتی ہے اور اس طریقے سے ایک بندے مومن یہ سمجھتا ہے چونکہ وہ کی سارے احسانات اللہ رب العالمین کے ہیں اور اللہ رب العالمین بھی توفیق سے دیتا ہے اما بکم امتن فمین اللہ جو بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ اللہ رب الامین کی طرف سے ہیں وہ اس حقیقت کو سمجھتا ہے اس لیے ہر موقع پر وہ اللہ ابرامین کا ذکر کرتا ہے وہ اسے یاد رکھتا ہے اور اللہ ابرامین کا شکر ادا کرتا ہے اللہ الرماتا ہے تو علامہ تسکرون عزت کو پوری کرو تعداد پوری کرو جو روزے کے میں تعداد ہیں انتیس دن یا تیس دن ان کو پورا کرو بولے تکبر اللہ اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس لیے عید کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر کے نماز عید تک ایک بندے مومن مرد ہو یا عورت مرد برند آواز سے اور عورتیں پست آواز میں اللہ ابراہین کی تکبیر کہتی ہیں اللہ کی بڑائے بیان کرتی ہیں وہ اللہ تشکرون تاکہ تم اللہ اربراہین کا شکر ادا کرو کیونکہ رمضان کے مہینے میں جو بھی توفیق ملی ہے یا ہمیشہ جب بھی انسان کو توفیق ملتی ہے وہ اللہ ابراہین کی طرف سے ہے اللہ ابراہین جب توفیق دیتا ہے تبھی بندہ کوئی کام کر پاتا ہے اللہ کے بغیر کوئی بندہ کوئی کام نہیں کر پاتا تو میرے عزیز ساتھیو آج عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے اور جمعہ کا بھی دن ہے اور جمعہ کے دن جب عید پڑ جاتی ہے تو اس کے احکام میں سے یا مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس دن عام نمازیوں کو جمعہ اور نماز ظہر کا اختیار ہوتا ہے چاہے وہ نماز جمعہ پڑھیں یا چاہے تو ظہر کی نماز ادا کر لیں اور اس طریقے سے اگر جمعہ کی نماز نہیں پڑھیں گے تو انہیں ان کے اوپر ظہر کی نماز ادا کرنا ضروری ہے یہ اس دن جس دن عید اور جمعہ دونوں ایک ساتھ پڑ جائے اس طریقے حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا تو آپ نے فرمایا آپ نے لوگوں کو اختیار دیا لیکن اپنے بارے پر میں کوئی نہ مجمع ہم تو جمعہ کی نماز پڑھنے والے ہیں ہم جمعہ کی نماز پڑھنے والے کیونکہ آپ امام تھے خطیب تھے آپ ہی کو نماز پڑھانی تھی اس لیے امام کے لیے خطیب کے لیے اختیار نہیں ہے اسے جمعہ کی نماز پڑھانی ہے کیونکہ جو لوگ آئیں گے ظاہر بات انہیں کوئی نماز پڑھانے والا ہونا چاہیے اس لیے عام لوگوں کا اختیار ہے البتہ جو امام اور خطیب ہے اسے ضرور جمعہ کی نماز پڑھانی ہے تاکہ لوگ اس کے اقدام میں جمعہ کی نماز ادا کر سکیں میرے معذر بھائیوں رمضان کا مہینہ تو گزر گیا لیکن عبادتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی رمضان کا بنانے والا بھی موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا کل منالیہ فان ووج ہو ربی کاز الجلال کرام سب فنا ہو جائیں گے لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے جس رب نے رمضان کا بابرکت مہینہ بنایا خیر و برکت والا مہینہ بنایا جہنم سے آزادی والا مہینہ بنایا روزے کا مہینہ بنایا اور اس طریقے دیگر عبادات کا مہینہ بنایا اس رب و رب ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اگر ہم رب کے بعد کے لیے ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہیں تو رب نے رمضان کے علاوہ بھی ہمارے اوپر مسوں روزوں کا دروازہ کھول رکھا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ من شامہ رمضان جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اور رمضان کے روزوں کے بعد فم عطباؤ فم عطباؤ زتم من شوال پھر رمضان کے بعد شوال کے چھ روزے رکھتا ہے فقان نہویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے فرض روزوں کا مہینہ ختم ہو گیا ہے اب فرد روزوں کا مہینہ اگلے سال رمضان کا مہینہ آئے گا تو فرد روزوں کا مہینہ آئے گا لیکن مشہور روزوں کا مہینہ ہر مہینہ ہے ہر مہینے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں ہر مہینے میں تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کا روزہ ہے پیر اور جمعرات کا روزہ ہے اور شوال کا جو مہینہ آنے والا ہے اس مہینے کے اندر چھ روزہ رکھنا رمضان کے روزہ رکھ لینے کے بعد اس کو اللہ رب العالمین گویا کہ پورے سال کا عجر سے نوازتا ہے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے سوال کے مصروف روزوں کی اور اس طریقے سے ان روزوں کو رکھتا ہے تو رمضان کے روزوں کے دروازے بند ہو گئے لیکن مصروف روزوں کے دروازے آج بھی ہمارے لیے کھلا ہے اور ہر مہینہ کھلا رہے گا میرے بھائی رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے نماز کا مہینہ نہیں ہے نماز کا مہینہ تو ہر مہینہ ہے بلکہ ہر دن اور رات میں اللہ رب العامین پانچ نمازیں ایک بندے مومن پر فرد کر دی ہیں اور بچہ جب سال کا ہو جاتا ہے اس پر نماز کہیں اس کو نماز کی تعلیم دی جاتی ہے نماز کا حکم دیا جاتا ہے اور جب دس سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے شریعت مجھے مارنے کا حکم دیا گیا ہے یہ عبادت ہے جو کسی بھی صورت میں ہم سے معاف نہیں ہے سفر میں رہیں گھر میں رہیں اور بیمار رہیں دشمن کے سامنے رہیں کسی بھی حالت میں رہیں نماز ایسی بات ہے جو کبھی بھی ایک بندے مومن سے معاف نہیں ہے تو نماز کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے نماز کا مہینہ نہیں ہے نماز کا مہینہ تو ہر مہینہ ہے بلکہ ہر دن ہے ہر دن اور رات میں اللہ برامین نے پانچ نمازیں ہم پر فرد کر دی ہیں سب سے پہلا حساب نماز کر دیا جائے گا اگر نماز کا حساب صحیح نکلا تو انسان کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے اور اگر جسے نماز دائر کر دی ایسے آدمی کو اللہ ابرامین قارون کے ساتھ فرون کے ساتھ حامان کے ساتھ خلب کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ جو کافر تھے مشرقین تھے ایسے لوگوں کے ساتھ اور جو باغی تھے ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ برامین قیامت کے ان کو اٹھائے گا تو میرے بھائیو یہ رمضان کا مہینہ گزر جانے سے عبادتیں ختم نہیں ہوئی ہیں صدقات و خیرات کا دروازہ اللہ رب العالمین نے ہمیشہ ہمارے لیے کھول دیا ہے یہ اور بات ہے کہ رمضان میں صدقہ کرنے کا ثواب زیادہ ہے لیکن صدقات و خیرات کا مہینہ ہر مہینہ ہے ہر مہینہ جو انسان صدقات و خیرات کرے گا اللہ رب براہم سے آج سے نوازتا ہے کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جن نیکیوں کو اللہ ارب العالمین نے آپ سے ختم کر دیا ہو ساری نیکیاں موجود ہیں صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان نیکیوں کو کریں قرآن کی تلاوت کی بات لے لیجئے قرآن کی تلاوت صرف رمضان کے مہینے میں مصروف نہیں ہے بلکہ ہر مہینہ ہر دن انسان کو قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے اس کے معنی پر غور کرنا چاہیے تدبر اور تفکر سے کام لینا چاہیے اور قرآن کے اوپر عمل کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی اپنی قوم کے بارے میں پرانے کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ شکایت کریں گے وہ کار رسول عرب ان نقومی تخزو حادر قرآن محضورہ اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم کامت کے دن کہیں گے اے میرے رب العالمین میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا چھوڑ دینے میں سب سے بڑی بات یا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دے قرآن کے مطابق زندگی نہ گزارے سنت کے مطابق زندگی نہ گزارے کیونکہ سنت اور حدیث قرآن کی تفسیر ہے قرآن کی تشریح ہے اس لیے قرآن کریم جب بات کہی جاتی ہے اس کے اندر حدیث بھی شامل ہو جاتی ہے کیوں اس لیے کہ قرآن حدیث کی تفسیر اگر کوئی کرتی ہے تو حدیث تفسیر کرتی ہے اور حدیث بھی وہی ہے جس طریقے سے قرآن کریم وہی ہے تو اس طریقے سے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے یار رب ان قوم تخز حاضر پرانا محجورہ اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا اس پر عمل کرنا چھوڑ دے انسان اس کی تلاوت کرنا چھوڑ دے اسے یاد کرنا چھوڑ دے انسان یہ ساری چیزیں حجر کے اندر داخل ہیں اس کا ادب اور احترام کرنا چھوڑ دے یہ ساری چیزیں حضرت اور ترق کے اندر شامل ہیں تو میرے بھائیوں قرآن کی تلاوت آپ کے لیے ہمیشہ ہے ہمیشہ مسنون ہے جب بھی آپ پڑھیں گے ایک ہرپ پر اللہ ابرامین آپ کو تسمیہ کیا دے گا اگرچہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن کریم لیے فرمایا لیکن قرآن کی تلاوت آپ کے لیے ہمیشہ مسنون ہے ہمیشہ انسان کو قرآن کے لیے پڑھنا چاہیے تو کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو نیکی ہماری ختم ہو گئی ہو میرے بھائیو دل عید صرف گلے ملنے کا نام نہیں ہے عید نام ہے کہ انسان اپنے دل سے ملے صرف گلے سے مل جانے سے عید نہیں ہو جاتی ہے ہم اپنے گلے کو ملا لیتے ہیں لیکن ہمارے دل نہیں ملتے ہیں دلوں کے اندر ہماری قدرت رہتی ہے دلوں کے اندر ہمارے حق رہتا ہے عداوت رہتی ہے بغض رہتا ہے دشمنی رہتی ہے حسد رہتا ہے صرف دبانداری طور پر د... د... د... آ... اپنا گلے مل جانے سے یا اس طریقے سے معانقہ کر لینے سے میرے بھائی ہمارے دل کی رمزشیں اور قدرتیں دور نہیں ہوتی ہیں اللہ کے سو صلی اللہ علیہ وسلم کے ندی ہے اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے بھائی کو ایک سال تک چھوڑ دے اس سے بات چیت نہ کرے تو آپ فرماتے گویا کہ اس نے اس کا خون کر دیا ہے گویا کہ اس نے اس کا خون کر دیا ہے اگر ایک سال تک کوئی اپنے بھائی سے بات نہ کرے گویا کہ اس نے اس کو قتل کر دیا ہے شریعت اسلامیہ کے اندر ایک مسلمان قدر کرنا کتنا بڑا جرم ہے عظیم جرم ہے قدر کرنا کسی مسلمان کو تو آپ فرماتے ایک سال اگر کوئی کسی سے بات نہ کرے گویا کہ اس نے اس کو قتل کر دیا ہے اللہ کے کسور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ جو دو لوگ جو آپس میں دشمنی اوداد رکھنے والے ہیں جب تک کہ وہ آپس میں اتفاق نہ کر لیں آپس میں ان کے دل نہ مل جائیں اس وقت تک ان کی مخفت نہیں کی جاتی ہے تو اس حریکے سے صرف ہم ظاہری طور پر نہ ملیں بلکہ ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کو بھی ملائیں اور دلوں کی جو قدرتیں ہیں دلوں میں جو ایک دوسرے کے خلاف حضر یا بغض ہے ان کو انسان نکالے کیونکہ بغض اور عداوت یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے بغض رکھے عداوت رکھے یا رکھے انسان کس بات پر رکھتا ہے نعمتیں دینے والا تو اللہ رب العارمین ہے وہ کس پر حضرت کرتا ہے حضرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی اور کے بارے میں جو اللہ نے کسی کو نعمت دی ہے اس کے بارے میں تمنا کرے کہ اس کی نعمت چھن جائے اور ساری نعمتیں مجھے مل جائیں نعمتیں دینے والا اللہ ہر بلامین ہے ہم کسی کو نعمت نہیں دیتے کوئی بندہ کسی کو نعمت نہیں دیتا نعمت دینے والا اللہ ہر برعالمین ہے اس لیے اگر کوئی کسی سے حضرت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے اللہ نے فیصلہ کیا کہ اس بندے مومن کو نعمتیں ملیں گی ہم یہ کہتے ہیں کہ باللہ اے اللہ تیرا فیصلہ غلط ہے تیرا فیصلہ صحیح نہیں ہے وہ تمام نعمتوں سے اسے محروم کر دے وہ نعمتیں تو مجھے دے دے یہ انسان کہتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے اس لیے حضرت کرنا بہت برا بڑا بڑا جرم ہے یہ اور اس طریقے سے یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے تو صرف دل زبان یا ظاہری طور پر گلے مل جانے سے میرے بھائیوں عید نہیں ہو جاتی ہے جب تک انسان کا دل صاف نہ ہو انسان کا دل آئینے کے معنی ہونی چاہیے اللہ کے سر صلی اللہ وسلم کے دیش ہے الموم کل میرا یا رات المومن ایک مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے جس طریقے سے آئینہ صاف و شفاف ہوتا ہے اور ایک دم واضح ہوتا ہے اس طریقے سے مسلمان کا دل بھی صاف و شفاف ہونا چاہیے اس کے دل کے اندر کسی بھی قسم کا حسد اور مغد اور عداوت اپنے مسلمان بھائی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے اور حسد نیکیوں کو ایسی جلا دیتا ہے جس طریقے سے لکڑی آگ جس طریقے سے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو جڑا دیتی ہے اور حضرت کرنے سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور حضرت کرنے والا جنت کے اندر نہیں جائے گا جن کے دل صاف ہوں گے انہیں کو اللہ اربراہمی جنت کے داخل کرے گا اس لیے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک پل آئے گا اس پل میں اللہ اربراہمی سارے مسلمان اور جنتیوں کے دلوں کو صاف کر دے گا اس کے بعد جب ان کے دل صاف ہو جائیں گے کسی کے دل میں کوئی رنجش نہیں باقی رہے گی کوئی بغض اور دعوت باقی نہیں رہے گی تو اللہ رب براہین جا کر کے ان کو پھر جنت کے اندر داخل کرے گا اسے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا ظلم ہے اور اس طریقے سے کتنا بڑا گناہ ہے تو میرے بھائیوں اللہ رب براہمین نے عید ہمیں دی ہے اللہ کا ہم شکر ادا کریں یہ اللہ براہن کی طرف سے نعمت ہے اللہ کا فضل یاد کریں کیونکہ تمام نعمتیں اور تمام چیزیں یہ اللہ ہر براہمی کی طرف سے ہیں رمضان کے مہینہ گزر جاتا ہے ہم لوگوں کا عادت یہ ہے کہ ہم صرف رمضان کے مہینے میں ایک اللہ کی یاد کرتے ہیں اس کے بعد اللہ ابراہمی کو بھول جاتے ہیں جس رب نے ہمیں پیدا کیا اپنی آباد کے لیے پیدا کیا اللہ فرماتا ہے وہ آپ اس رب کا جب تک انسان کی موت نہ جائے اس وقت تک تمہیں رب کی بات کرو یہاں لفظ موت کے بجائے اللہ براہمین نے اسے موت کو یقین سے تعبیر کیا کیوں اس لیے کہ سب زیادہ یقین کی جانے والی دنیا کے اندر اگر کوئی چیز ہے تو بہت ساری چیزوں میں سے موت بھی ہے انسان اپنی آنکھوں سے مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے زمین میں دفن کرتا ہے جنازے کرنا پڑتا ہے جانوروں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس طریقے سے یہ سب سے زیادہ یقین کی جانے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے یہ یہ, یہ موت اس لیے اللہ ہر غلامی نے لفظ موت کے بجائے یقین کا لفظ استعمال کیا آپ رب کا حتیہ یا تل جب تک موت نہ جائے اس وقت تک انسان کو پیر رب کی بات کرنا ہے یہ بات ایک مہینے کا نام نہیں ہے اگر آپ ایک مہینہ بات کریں گے تو آپ کو صرف ایک مہینے کا سوا ملے گا ایک مہینہ اگر نوکری کریں گے ایک مہینے کی تنخواہ ملے گی 12 مہینے کی آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی اس طریقے سے اگر آپ ایک مہینہ صرف اللہ کو یاد رکھیں گے تو پہلی بات تو ایسے لوگ بہت برے لوگ ہیں جو جسے رمضان کے مہینے میں کو اللہ کو یاد رکھتے کیا اللہ ابراہین کے ان پر احسانات نہیں ہیں کیا اللہ براہمی پر اکرام نہیں کیا ہے کیا اللہ ابراہین کی نعمتیں انہیں نہیں ملتی ہیں نعمتیں بڑھتی رہتی ہیں لیکن ہماری باتیں کم ہوتی رہتی ہیں یہ عجیب ماجرا ہے اگر کوئی بندہ کسی پر احسان کرے جتنا زیادہ احسان کرتا ہے اتنا زیادہ انسان اس کا گزار ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کی تعریف کرتا ہے ہر جگہ اس کی تعریف کرے گا فلاں صاحب نے فلاں موقع پر میری مدد کی تھی میرا تعاون کیا تھا میں پریشان حال تھا مجبور تھا جہاں جائے گا اس کی تعریف کرے گا ہمیشہ ان کا اس کا شکر ادا کرے گا ہونا چاہیے اللہ کے شکر حدیث جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا اگر کسی کے ذریعے سے آپ کو نعمت ملے کوئی آپ پر احسان کرے آپ ان پر احسان کیجئے آپ ان پر, کیجئے. آپ ان, پر ان کا شکر ادا اور اس کو اور اس, اس کا بدلہ دینے کی کوشش کیجئے اس کے برابر دینے کی کوشش کیجئے اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے لیے دعائیں کریں کم سے کم ان کے لیے دعائیں کریں جو آپ پریشان کرتا ہے یہ ہمارا اسلام اس بات کی تعلیم دیتا. لیکن اللہ رب الامین کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ان احسانات کو انسان بھول جاتا ہے ان احسانات کو انسان یاد نہیں رکھتا اللہ نے مسلمان بنایا شیر و تندرستی عطا کی اور رمضان کے مہینے سے نوازا اور اس طریقے سے بات کرنے کی توفیق دی مال و اولاد سے نوازا اور اس طریقے سے ساری نعمتیں آپ کے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے تمام چیزیں دی اللہ رب العالمین نے دی آپ کو لیکن ہماری ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں بڑھتی ہیں ہماری یہ کم ہو جاتی ہیں ہماری یہ کم ہو جاتی ہیں اور اس طریقے سے انسان اللہ العالمین کی بات کو چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وہ اللہ تکن قلت نقد غزل ہے امباد قوت تھا اس عورت کے مائن نہ بن جاؤ اس عورت کے مانند نہ بن جاؤ جو عورت اپنا سوت کاپ لیتی ہے اور کات لینے کے بعد بکیا ادھیر دیتی ہے اس نے بڑی محنت سے سوت کاٹا کپڑا بن لیا یا اس طریقے سود سوت کاٹ لیا اس نے اور اب اس نے ناراض ہو کر کے یا کسی اور وجہ سے وہ سارا بکیا ادھیر دیتی ہے اس کی ساری محنت برباد اس کی ساری محنت ضائع اور برائے گاہ ہو گئی کیونکہ اس نے اپنی ساری محنت کو برباد کر دیا اس طریقے سے نہ بنو یہاں اللہ ارباب یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کر کے اپنی عبادوں کو برباد نہ کرو اپنی عبادتوں پر استمرار کرو عبادتوں کو برقرار رکھو اللہ تعالیٰ متقیوں کے عمال کو قبول فرماتا ہے اور قبولیت کی جو پہچان ہے انہی میں سے ایک پہچان یہ بھی ہے کہ انسان عبادت کے اوپر مستمر رہے مداومت کرے جو عبادت پہلے کیا کرتا تو عبادت کرتا رہے یہ نہ ہو کہ رمضان نے عبادت کیا رمضان کا مہینہ گزر گیا اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیا رمضان کے مہینے میں دیکھیے نمازوں سے مسجدیں فل ہو جاتی ہیں لیکن جیسے رمضان دھیرے دھیرے گزرتا ہے مسجدیں خالی ہوتی جاتی ہیں لوگ مسجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کتنے بڑے افسوس کی بات یہ کہ اللہ ربی نے نماز, نماز سے رمضان کے مہینے میں فرض کی ہے کتنے بڑے افسوس کی بات ہٹے کٹے تندرست ہیں چالیس پچاس سال کے لوگ ہیں اتنی بڑی عمر ہے ان کی سب کچھ ہے ساری نعمتیں ان کے پاس موجود ہیں کوئی ان کے پاس ازر نہیں ہے کوئی بہانا ان کے پاس نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے وہ نماز نہیں پڑھتے جی مسلمان ہو کر کے نماز نہ پڑے اللہ کے سب کے زمانے منافق بھی نماز پڑھا کرتے تھے اللہ عبرن قرآن کریم میں میان فرمایا ہے کہ لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں دکھاوے کے طور پر نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھتے ہیں نماز ہی کچھ ایسے معاشرے بھی ان کو قتل نہیں کیا کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو بھائی نماز بھی پڑھ رہا ہے یہ لوگ اور انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی انہیں قتل بھی کر رہے ہیں لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کلما کو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں نماز پڑھنے کی بنا پر ان کو قتل نہیں کیا نماز پڑھنے کی بنا پر تاکہ یہ نہ ہو کہ مسلمان جو قبل کر رہا ہے بھی اللہ کے سر کے زمانے نماز پڑھا کرتے تھے آج مسلمان ہیں بہت کٹے مسلمان اور, اور پکے مسلمان سچے مسلمان سب کچھ ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے کھسے افسوس کی بات ہے جتنا افسوس کیا جائے میرے بھائیو کم ہے اسلام کے اندر کہ مسلمان نماز نہ پڑھے تصور ہی نہیں ہے جب تک اس کی موت نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اس وقت اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو نماز رمضان کے مہینے میں نہیں ہے نمازوں کو پڑھ کر کے بعد میں نمازیں چھوڑ کر کے اپنی باتوں کو برباد مت کیجیے اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے امال کو قبول کرتے متقی پرہزگار ہوتے ہیں تقویٰ ایک دن کا نام نہیں ہے تقویٰ ایک مہینے کا نام نہیں ہے تقویٰ انسان کے پاس ہمیشہ رہتا ہے یہ چیز ہے جو اللہ رب اللہ بار بار ہمیں تاکیب کی ہے بار بار ہمیں اس کا حکم دیا ہے اور جنت اللہ ربال نے متقیوں ہی کے لیے بنائی ہے اور روزہ فرض کیا گیا تخواہ ہی کے لیے اور دن میں تخوہ تمہارے پاس رہتا ہے صرف کھانے پینے میں لیکن باقی چیزوں میں نہیں رہتا باقی چیزوں ہمارے پاس تخواہ نہیں رہتا صرف کھانے پینے کی چیزوں میں رہتا ہے باقی اور چیزوں ہمارے پاس تخوا نہیں رہتا وہی اللہ العامین اسی تخوا کو ہمارے دلوں کے اندر پروش کرنا چاہتا ہے جیسے دل میں آپ روزہ رکھتے ہوئے کھانا نہیں کھاتے پانی نہیں پیتے اس لیے کل کا ڈیڑھ ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا اس رب نے آپ پر اور بھی چیزیں حرام کر دی ہیں ان چیزوں سے بھی آپ کے لیے بچنا ضروری روزہ اگر آپ دن میں توڑ دیں گے بعد میں آپ کو روزہ قدا کرنا ہے لیکن اللہ رب الامی اور چیزیں آپ پر حرام کر دی ہیں ان سے بچنا ضروری ہے سب سے بڑی چیز اللہ جو حرام کی آپ کو پر شرک کرنا ہے شرک تو ایسا گنا ہے انسان کے سارے امال برباد ہو جاتے ہیں سارے امال تباہ ہو جاتے ہیں شرک کرنے والے پر ہمیشہ کے لیے جنت حرام ہو جاتی ہے کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا شرک کرنے والا اور کفر کرنے والا یہ کھانے پینے سے بڑا جرم ہے شر کرنا جھوٹ بولنا اللہ حلبرام حر نے حرام کیا ہے روزہ رکھتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ہم غیبت کرتے ہیں خوری کرتے ہیں کتنا بڑا طبیعت ہے ہماری عادت بن چکی ہے میرے بھائیوں تو میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس عورت کی طریقے سنا نہ بنیں, کہ ہم نے بڑی محنت کی قیام کیا نمازیں پڑھی روزے رکھے صدقات و خیرات کیے اور اس طریقے سے عمرے کیے اور دیگر عبادات کی اور پھر رمضان کا مہینہ گزر گیا عبادات کے دروازوں کو ہم نے بند کر دیا جبکہ جو معبود ہمارا برا عالمی اس نے عبادات کے تمام دروازوں کو کھول دیا دروازہ کھلا ہوا ہے ہمیں اختیار نہیں کہ دروازوں کو بند کر دیں ہم دروازہ آ کر کے بند کر دیتے ہیں یہ اللہ حب العالمین نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا ہے لہذا ہم کے طریقے سے نہ بنے جو نیکیوں کو کل لے جو سود کاٹ لینے کے بعد اس کے بقی بدھیر دیتی ہے اور اس طریقے سے اپنی ساری محنت کو برباد کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں کے امال قبول کرتا ہے قبولیت کی پہچان پہلی پہچان یہ ہے کہ انسان اس عبادت کے اوپر مستمر رہے مداوت برتے وہ عبادت کرتا جائے اور مزید عبادتوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو توفیق ملتا رہے اس بات کی دلیل ہے کہ گویا کہ اللہ ہر برم کے اعمال کو عمر کر رہا ہے دوسری چیز ہے کہ انسان گناہوں سے دوری اختیار کرے گناہ دوری اختیار کرے آج ہمارا حال کیا ہے عید کی بعد پڑھنے آتے ہیں پڑھ کر کے آنے کے بعد سب سے پہلا کام ٹی وی دیکھنا فلم دیکھنا گانے سننا ایک مہینہ بہت ہو گیا سفر کر لیا زیادہ سفر نہیں کر سکتے بہت زیادہ سفر کر لیا اللہ تعالیٰ پریشان ہم کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ ابراہن پر احسان کر رہے ہیں ایک مہینہ نماز پڑھ اور گانے نہیں سنے اللہ پر بیا کہ ہم احسان کر رہے ہیں اللہ رب کتنے احسان آتے ہمارے اوپر سب سے پہلا کام آئیں گے وہی کام کریں گے یہی نہیں بلکہ عید کی نماز جانے سے پہلے داڑھی مڈائیں گے یہ بھی چیز ہوتی ہے جی اللہ के کے احسان ہے اللہ ابراہی نے آپ کو مسلمان بنایا داڑھی ایک مسلمان کی پہچان ہمارے نبی کا عمل ہی ہے حکم ہے ہمارے نبی کا کہ داڑھی رکھو داڑھی کو بڑھاؤ داڑھی کو ہاتھ نہ لگاؤ داڑھی کو معاف کر دو داڑھی کو کبھی مت چھوؤ اسے معاف کر دو جیسے انسان کسی کو معاف کر دیتا اسے نہیں کچھ کہتا داڑھی کو چھوڑ دو اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں عید کے جانے سے پہلے داڑھی مڈاتا ہے اور اس طریقے سے عید کی ماں بکل کے آتا ہے وہیں پر ساری نمازیں پڑھ لیتا خلاص اب نماز کا دروازہ بند ہو گیا اب نماز نہیں پڑھیں گے بہت احسان کر دیا ہم نے ناؤز اللہ رب العالمین پر ایک مہینہ نماز پڑھ لیا ایک مہینہ روزہ رکھ لیا ایک مہینہ بھی لوگ نہیں پڑھتے تو میرے بھائی اللہ رب العالمین کے بڑے احسانات ہمارے اوپر ان احسانات کو یاد کرو اگر پوری زندگی انسان بلکہ پوری دنیا کی دولت سارے لوگ بھی اللہ کا شکردا کرنا چاہیں جو اللہ کی نعمت انسان کا اللہ رب العالمین کا شکردا نہیں کر سکتا ایک ہزار ہزار کے لیے ہم آدمی کی تعریف کرتے اس کی بھائی بیان کرتے اور اس کا شکریہ ادا کرتے جگہ جگہ اللہ ابراہین کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں ساری دنیا کی نعمت اگر لا کر کے لگا دو اللہ ابراہین اگر ہم سے عقل چھین لے ہم عقل واپس نہیں کر سکتے اللہ ابراہین اگر اگر ہماری آنکھوں کو چھین لے ہم واپس نہیں کر سکتے انسان بیمار ہو جاتا ہے دنیا کے سارے درد اس کے پاس موجود ہے لیکن اس کو صحت نہیں مل پاتی ہے نہیں مل پاتی اس کو صحت ساری درد اس کے پاس موجود ہے یہ اللہ رب العامی کی نعمت ہے کہ اللہ رب الامی نے تمام نعمتوں سے آپ کو ہم کو سب کو نماز رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے اللہ کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں برقرار رہتی ہیں اور جب انسان اللہ کی ناشکری کرتا ہے تو نعمتوں کو اللہ ربابن شین لیتا ہے وہ لین شکر تم لزید النا ان عذابی الشدید اگر شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اور دے گا اگر ناشکری کرو گے اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے تو میرے بھائیو یہ رمضان کا مہینہ تو گزر گیا لیکن کوئی بات ایسی نہیں ہے جو آپ کے لیے اس کا دروازہ بند کر دیا گیا چاہے کا تو خیرات کا دروازہ ہو قرآن کی تلاوت کا دروازہ ہو روزے ہوں اور اس کے سے بالمعروف ہو ملک ہو غریبوں کے ساتھ ہمدردی ہو تحجد ہو قیام اللیل ہو کوئی ایسی نیکی نہیں جس کا دروازہ اللہ ہر غلامی نے آپ کے لیے بند کیا وہ سارے دروازے آج بھی کھلے ہوئے ہیں ساری نیکیاں آج بھی آپ کی منتظر ہیں مسجد آپ کا انتظار کر رہی ہے آپ کا ڈھونڈ رہی ہے تلاش کر رہی ہے رمضان بھر آپ نے مسجد کا ساتھ دیا آپ کو مسجد انتظار کر رہی ہے اس کے دروازے آج بھی ہمارے لیے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں کہ مسجد بنائی جاتی ہے اللہ کی بھارت کے لیے اللہ کی بعد کے لیے بنائی جاتی ہے لہذا اللہ کا حق ادا کرو اللہ کا سر ادا کرو اللہ البرامین کا سر ادا کرنے سے مائن اللہ کی نعمتیں برقرار رہتی ہیں تو اس طریقے سے یہ رمضان کے بعد یہ رمضان گزر جانے سے میرے بھائیوں رمضان یہ نیکیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ نیکیاں ہمیشہ کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر جو کچھ بھی ہمیں رمضان کے مہینے میں نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور گناہوں کو اللہ تعالی معاف کرے اپنے دام رحمت میں اور دام رحمت میں جگہ عناج فرمائے اور جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اپنے دین پر قائم رکھے اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے اور ہمیں دین پر زیادہ زیادہ عمل کرنے کی توفیق عناج فرمائے ہماری وفاظ ہماری زبان سے کل میں توحید جاری ہو وفاط کے بعد اللہ ابرامین ہمیں خبر کے اداب سے محفوظ رکھے جہنم سے ادب سے محفوظ رکھے اور اللہ ابرامن ہم جرت الفس کے اندر جغينا السفر معامين بارك الله لكم في الخاندين ونافعني اياكم بالآيات الذكري الحكيم إنه تعالى جواز كريم لكم برروف الرحيم